لَقَدْ كان لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ مسلمانوں یقیناً وہ لوگ یعنی ابراہیم اور ان کے ساتھی تم میں سے ان لوگوں کے لیے اچھے نمونہ ہیں جو اللہ کی ملاقات اور روز آخرت کی امید رکھتے ہیں اور جو شخص منہ پھیر لے گا تو بے شک اللہ بڑا بے نیاز تمام تعریفوں کا سزاوار ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں یعنی سارا اور لوت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے اور مشرقین سے علاحدگی اور برات پر پھر سے ابھارا جا رہا ہے اس لیے کہ اہل فساد سے دوستی اور تعلق دین حق اور اس کے ماننے والوں کے لیے ہر طرح نقصان دہ ہے ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ دین کی جڑوں کو کمزور کریں ضعیف الایمان لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کریں اور دعوت کی راہ میں روڑے اٹکائیں اور مومنوں کو آزمائش میں ڈالیں اسی لیے تو اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے کیونکہ جب تک اہل حق حق کے لیے متعصب نہیں ہوں گے اور متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے حق کو قوت نہیں مل سکتی ہے آیت کا دوسرا حصہ لمن كان اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم اور ان کے مومن ساتھیوں کو اپنا پیشوا نہ بنانا بدعقیدگی ہے اسی لیے اس کے بعد کہا گیا ومن يتول فإن جو شخص ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس حکم سے روگردانی کرے گا اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ خود نقصان اٹھائے گا اللہ تو اس کے ایمان و بندگی سے بے نیاز ہے